Yeah uh -huh. الحمد اللہ اما بعد اعوذ علا من الشیطان الرجیم اللہ الرحمن الرحیم یا امن نبی جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری دعائیں رہی دعائی حضور کی پانچ شانوں کا بیان ہے پانچ شانوں کا بیان شان سے شانیں اور یہ تمام کی تمام دعوت دین کے تعلق سے بیان ہو رہی ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسّ کا شاہدہ بے شک ہم نے آپ کو گواہی, دی، گواہی دینے والا بنا کر بھیجا وہ مبشرہ بشارت دینے والا بنا کر بھیجا وہ ندیر و خبردار کرنے والا ڈرانے والا بنا کر بھیجا وہ دا بدنی اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا بس راجم منی اور ہدایت کا روشن شراخ بنا کر بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم پانچوں شانے دعوت دین سے پانچویں بات سراجم منی بڑا پیارا بیان ہے اس میں بھی بڑی پیاری بات مفسرین نے لکھی اور اللہ ہمارے دلوں کو غساٹ دے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے انتہائی ادب سے کہ میں اپنے آپ کو اپنے ایک استاد تک اگر محدود کر لوں گا نا تو میں بہت سا خیر آہل علم کا شاید محروم ہو جاؤں گا اس سے میں نے پہلی بات اپنے استاد پر رکھ کر کہہ دیا آپ کے سامنے اگر میں اپنے آپ کو اپنی ایک جماعت تک محدود کر لوں گا تو میں امر کی اور بہت سارے اہل علم کے کام سے شاید محروم ہو جاؤں گا اور آگے بڑھیں اگر میں اپنے آپ کے مسلک کے اندر انتہائی ادب سیئر کر رہا ہوں بند کر لوں گا تو میں بہت سارا خیر دوسروں میں سے جو مل سکتا تھا اس کو شاید میں اس سے محروم ہو جاؤں گا دل وسیعے رکھیں بڑی پیاری پیاری باتیں مفت سری نے یہاں پر بیان کی شروع میں میں نے کچھ کے نام آپ کے سامنے ذکر کر دیے تاکہ اندازہ ہو جائے کہ ہمارے استاد نے بھی بہت سو سے استفادہ کیا ہم بھی اپنے کوشش کرتے ہیں کہ استفادہ کریں اور کھلے دل سے دین کو سیکھیں سکھائیں عمل کرنے کی کوشش کریں اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اب دل کے کانوں سے سنیں سراج منیرہ ہدایت کا روشن سورج روشن چراغ بنایا ایک سورج ہے جو صبح نکلتا ہے رات کو شام کو غروب ہو جاتا ہے محمد رسول اللہ علیہ السلام کی روحانی تعلقات کا سورج جو طلوع ہوا نا اب وہ کبھی غروب نہیں ہوگا یہ دنیا کا سورج صبح دن میں اس کی روشنی لے سکتے ہو رات میں اب وہ کہیں گے ہو سولر سسٹم پر بھی تو ہم آ گئے اور بھائی آرٹیفیشیل آرٹیفیشل ہے وہ اوریجنل نہیں ہو سکتا وہ بھی ایک حد تک آپ کو مجھے سپورٹ کر سکتا ہے لیکن کیا یہ رات میں آرٹیفیشل ارینجمنٹ دن کی روشنی دے سکتا ہے ہمیں حاصل کلام وہ ایک وقت میں اس کی روشنی لے سکتا ہوں ایک وقت میں اس کی نہیں لے سکتا مگر محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نورانی تعلیمات کی روشنی میں جب چاہوں اس سے فائدہ لے سکتا ہوں یہ جو دن کا سورج ہے سردی میں تو اچھا لگ رہا ہوتا ہے گرمی میں تو تفیش لگ رہی ہوتی ہے بھائی چھپ رہے ہوتے ہیں بھاگ رہے ہوتے ہیں تکلیف بظاہر محسوس ہو رہی ہوتی محمد رسول اللہ علیہ السلام کی جو نورانی تعلیمات ہیں اس میں خیر ہی خیر ہے فائدہ ہی فائدہ ہے کوئی نقصان کا معاملہ قطار نہیں ہوگا یہ اشارہ باقی بہت کچھ اور بھی سوچا سمجھا جا سکتا ہے صلی اللہ علیہ ول وسلم وبشرمین اب اللہ فضل کبیر اور اینبی علی السلام ایمان والوں کو بشارت دے دیجیے کہ ان کے لیے اللہ کے طرف سے بڑا فضل ہے ولاطل ولاط عل کافرین ول منافقین کافروں منافقین کی بات کو اہمیت نہ دیجیے گا وداضا اور ان کی ایزا یعنی تکلیف پہنچانے کا خیال نہ کیجیے وہ توکل اللہ اللہ پر وہ اور اللہ کافی ہے بطور یا ایمان والو اگر تم مومن عورتوں سے نکاح کرو ثم من قبل ام پھر تم نمن قبل اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤن عبد نہ ان پر تمہارا کوئی حق نہیں کہ ان کی عدت پوری کراؤ یہ ایک مسئلہ بیان ہوا اگر کہیں نکاح ہوا خدا نہ خاصتا خدا نہ خاصہ رخصتی نہیں ہوئی ہے اور طلاق ہو گئی اللہ محفوظ رکھے ہماری حفاظت فرمائے ہمارے بچوں کی بچیوں کی جوڑوں کی حفاظت کرے لیکن مسئلہ اگر کہیں طلاق ہو, آ, نکاح ہوا معاف کیجیے گا نکاح ہوا رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق واقع ہو گئی تو اس صورت میں کوئی عدت نہیں ہے یہ مسئلہ یہاں پر بیان ہوا ہے نکاح ہوا رخصتی نہیں ہوئی اور اگر طلاق ہو گئی اللہ محفوظ رکھے تو اس صورت میں کوئی عدت کا حکم نہیں ہے ہاں فمت انہیں کچھ نہ کچھ تو دے دو یاد آیا یاد آئے چار رکوع البکرا کے ناخوشگوار معاملہ خوش اسطوبی کے ساتھ پائے تکمیر کو پہنچاؤ کوئی جوڑا کوئی توفہ وغیرہ دے کر فارغ کرو اللہ اکبر بس کا دیہ ہم سراہن جمیلا اور انہیں رخص کرو عمدگی کے ساتھ اور طلاق تو دے دیے ہاں طلاق دی ہے مگر انسانیت سے تو نیچے نہ اتراؤ اللہ اکبر کبیرہ کڑوا معاملہ ناخوشگوار ناخوشگوار معاملہ بھی عمدگی کے ساتھ پائے تخمیل کو پہنچا بہت ہم نے بات کی جس سورت البقرہ کے روکو نمبر اٹھائیس انتیس تیس اور اکتیس کے ذیل میں باقی ایک معاملہ ہے کہ اگر مہر مقرر تھا تو نصف دینا ہوگا یہ البقرہ میں بات آ چکی ہے اور اگر نہیں مقرر تھا تو کچھ نہ کچھ دے کر فارغ کرنا ہوگا کوئی تحفہ کوئی جوڑا وغیرہ یہ تفصیلات سرت البقرہ میں تھیں اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ کلام ہے اور حضور کی کچھ خصوصیات کا بیان خصائص کا اللہ نے کچھ آپ کو رعایت عطا کی ان کا بیان ہے لیکن ذہن میں رکھیے گا ایک طرف رب تعالی نے اپنے پیغمبر کو رعایت عطا کی ہیں تو دوسری طرف رب تعالی کی طرف سے حضور کے لیے کچھ خاص احکامات بھی تھے مثلا۔ عام رائے یہی ہے کہ امت کے لیے تحجد کی نماز نفل کے درجے میں کئی اہل علم کا خیال یہی ہے حضور کے لیے وہ فرض کے درجے میں رہی ایک بات اسی طریقے پر حضور نبی اکرم علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کے لیے صدقے کو روک لیا تھا یہ بھی تو خصائص ہے نا حالانکہ صدقہ تو نہیں لے رہے آپ لیکن یہ خصوصیت میں شامل تو جیسے اس طرح کے خاص آکام یہ تقاضے حضور سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی اللہ تعالی نے حضور کو کچھ خصوصیات اور کچھ رعایتی بھی عطا فرمائیں تین باتیں یہاں پر ہم پڑھیں گے شاء اللہ و تعالی پہلی بات یا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کے لیے حلال کی آپ کی وہ بینیاں جن کو آپ نے ان کا مہر دے دیا وما ملکت یمینوں کا مما افا اللہ علیہ کا اور آپ کی وہ کنیز ان میں سے جو اللہ نے غنیمت میں سے آپ کے ہاتھ میں عطا کر دی آپ کو مالک بنا دیا وہ بنا تی امی کا وہ بنا تی اماتی کا وہ بنا تی و بناتی خالا تی کلاتی ہا جرنا اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کے پھپھیوں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی کی بیٹیاں وہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہجرت کرنا شرط نہیں مراد ہے کہ وہ تشریف لے آئی تھی ہجرت کر کے اس میں جو نکتا ہے وہ یہ ہے کہ حضور کے لیے ایک وقت تک تعداد کی کوئی پابندی نہیں تھی عام مسلمانوں کے لیے گنجائش ہے گنجائش کی حد تک کہ وہ میکسیمم ایک وقت میں چار نکاح کر سکتے اس کی تفصیل اپنی جگہ سور نسا میں حضور کے لیے پابندی نہیں تھی یہ پہلی رعایت حضور کو البتہ حضور نے جو نکاح کیے ہیں ان میں سے آٹھ بیوائیں ہیں جن سے حضور نے نکاح کی ہے پہلا نکاح بس یہ ہی پوائنٹس ہیں جس کے ذہن میں بٹھائے اور ادھر آتے سوالات جواب آپ کو خود ملے گا انشاءاللہ حضور کا پہلا نکاح پچیس برس کی عمر میں ہو رہا ہے کس خاتون سے بی, بی خدیجہ سے رضی اللہ عنہ ان کی عمر کتنی ہے چالیس سال اور وہ دو مرتبہ بیوہ ہو چکی ہیں اور آپ بھرپور جمانی پر ہیں پہلا نکاح حضور کا علیہ السلام اور حضور نے دوسرا نکاح کب کیا جب اما خدیجہ کا انتقال ہو گیا اللہ اکبر تو کل حضور نے جو نکاح کی ہیں ان میں سے آٹھ نکاح بیواؤں سے ہیں بیواؤں سے بیواؤں سے ایک کواری ہیں کون ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا پھر اللہ نے ان ازواج متحرہ سے کیا کیا کام لیے اشارتن دو ہزار دو سو دس احادیث ام عائشہ میری اور آپ کی اما جان ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دو ہزار دو سو دس احادیث امت کو منتقل کی سلما ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تین سو سے زیادہ احادیث امت کو منتقل کی ہیں ایک اشارہ اور سلح حدیبیہ کا بیان سلح خطا میں چھبیسویں بارے میں آئے گا یاد آ رہا ہے چودہ سو صحابہ احرام نہیں کھول لے حضور کے ساتھ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور فرماتے ہیں بھئی یہ تو احرام نہیں کھول لے صحابہ ڈاکٹر سراز صاحب یہ فرمایا علماء نے بھی ویٹ سی کی پوزیشن میں تھے حضور ہمارے امتحان تو نہیں لے رہے کہ اگر ہم حضور چاہیں تو ہم جنگ نہ کریں وہ ویٹ سی کی پوزیشن میں تھے خیر یہ اپنی جگہ ایک جواب ہے علمی لیکن حضور نے کہا ام سلم دیکھ تو احرام نہیں کھول لیں امت کی ماں نے دو جملے کا مسئلہ لوگے کہ آپ کھول لیں یہ سب کھول دیں گے حضور نے کھولا سب نے کھول دیا ایسے ایسے مشورے چودہ صحابہ میں خلفۂ راشدین بھی موجود ہیں اور امت کی ماں کا مشورہ آیا تو معاملہ حل ہوا ہے اللہ اکبر کبھی بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے جو ان اور ایک ہندو معرخ مجھے اس کا نام یاد نہیں بڑی پیاری چھوٹی سی کتاب اس نے لکھی وہ کہتا ہے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں پر بحث کرتے اتنے نکاح کے بحث کرتے کہتا ہے میں دنگ ہوں دنگ حیران پریشان آٹھ بیوائیں ہیں یہ جتنے نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ان کے خاندان الگ کبیرے الگ لونگ اسٹینڈرڈ الگ سفیا جو آئیں پہلے قید ہو کے پھر آزاد کر کے حضور نے حرم میں لیا دکھا کیا بادشاہ کی بیٹی سردار کی بیٹی اور حضور کے ساتھ اسی لیونگ اسٹینڈرڈ پر انہوں نے زندگی بسر کی قبائل الگ ہیں علاقے الگ ہیں لونگ اسٹینڈرڈ الگ ہیں اور وہ ہندو مورخ کہتا ہے میں دنگ ہوں اتنی ساری خواتین کو رکھا کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج الگ قبائل الگ خاندان الگ لیونگ سٹینڈرڈز الگ آلات الگ اور ان سب نے ان کا ساتھ دیا ان کے مشن کے اندر وہ کہتے لوگ انگلی اٹھاتے ہیں کہتے یہ موجز ہے محمد صلی اللہ علیہ و وسلم کا ایک یہ کہ حضور کے لیے تعداد کی پابندی ایک وقت تک نہیں تھی وہ ابھی آگے آیا چاہتے یہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالی آگے فرمایا وامرأۃ مؤمنۃ اور وہ مومن عورت ای وہہبت نفسھا للنبی یہ جو اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کی نظر کر دے ان اراد النبی ان یسن کی هاھا اگر نبی علیہ السلام اس خاتون کو اپنے نکاح میں لینا چاہے خالصۃ لک من دون المؤمنین یہ عام مومنوں کے علاوہ خاص ہے نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم اپ ہی کے لیے ہے یہ کیا ہے حضور کے لیے مہر ادا کرنے کی شرط نہیں تھی یہ خاتون خود آپ کو اپنی نظر کر دے آپ پسند کریں آپ نکاح میں لے سکتے مہر کی پابندی حضور پر نہیں تھی جہاں خاص احکام حضور کو کس نے دیے اللہ نے وہی رعایتیں بھی کس نے دی اللہ نے اور آگے سنیں قد عالیم نام فرد نا علیم فی ازوا ملک ایمان احم اللہ فرما رہا ہے کوئی خیال کسی کے دل میں آئے بھی اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم خوب جانتے ہیں جو ہم نے ان کی بیویوں کے بارے میں اور قریضوں کے بارے میں ان پر فرض کیا ہے فرض کیا ہے حرج اے نبی علی السلام آپ پر کوئی تنگی کوئی حرج کا معاملہ نہ رہے یہ التفاط اللہ کا حضور کے لیے علی و خیال اللہ وفور اور اور اللہ تعالی بہت بخشنے والا نہایت ہم فرمانے والا ہے اب آ رہی تیسری رعایت وہ برابری رکھنا حضور کے لیے لازم نہیں تھا اللہ اکبر مساوات حضور کے لیے پابندی نہیں تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تر جی ماں من تشاہ امن کا ماں تشاہ آپ <تصفح> جس کو چاہیں دور رکھیں ان میں سے اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں آپ پر کوئی ایسی پابندی کا معاملہ نہیں ہے ہاں وہ ہماری بطغی تم اور ان میں سے جس کو اگر آپ نے کچھ دور کیا کچھ دن آپ نے ان کے ساتھ معاملہ نہ کیا پھر آپ انہیں اگر طلب کریں فلاں تو آپ پر کوئی حرج نہیں یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ اس آنکھیں ٹھنڈی رہے اور وہ غم زدہ نہ ہو وہ بیما آتی کلنا اور وہ اس بات پر راضی رہیں جو آپ نے ان سب کو عطا کیا ہے نقطہ یہ ہے کہ حضور کو اللہ تعالی نے یہ رعایت عطا کی آسانی عطا کی تاکہ ان خواتین کا بھی ایک سپورٹیو رول رہے اور کچھ مشقت اٹھانا پڑے تو وہ اٹھائیں لکھنے والوں نے لکھا صحابہ بہت ساری مشقتیں حضور کی اس محنت کے دوران میں اٹھا رہے تو ان کے گھر والوں سے بھی تقاضا ہے یہ حضور کو اجازت تو تھی مگر مگر مگر حضور نے ہمیشہ ازواج متحرات میں برابری کا معاملہ رکھا چنانچہ معروف بات یہ کہ ہجرے ساتھ ہے نا اللہ ہم سب کو روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے جب بندہ وہاں جاتا ہے تو وہ نقشہ سامنے آتا ہے کہ وہ حجرے تو مسجد نبوی کے ساتھ تو حضور نبی اکرم علیہ عصر کی نماز کے بعد ہر ہر زوجہ کے پاس کچھ دیر کے لیے تشریف لے جاتے اور قیام ان زوجہ کے ہاں فرماتے جن کی باری ہوتی تھی ہاں امت کی ماں سودا رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عمر کی تھیں اور بیوہ بھی تھی جب ان سے نکاح حضور کا ہوا تھا انہوں نے اپنی باری ہیبا کر دی تھی کس کو اماں عائشہ کو ربی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے علم سیرت کے ایام آخری ائیام حضور کے آخری آخری دنوں میں حضور نے خود اپنے آپ کو پیش کیا اور ازواج متحرات کے سامنے بات رکھی کہ بھائی میں کل کہا رہوں گا میں کل کہاں رہوں گا ازواج متحرات کو سمجھ آ گئی تو سب نے اپنی باری کو چھوڑ دیا اور اما عائشہ کے لیے کہا کہ آپ ان کے گھر میں رہے کیونکہ بہرحال حضور کی بہت چہی زوجہ زوج محترمہ بھی بہرحال اللہ کی مشیت کا معاملہ لیکن حضور نے ہمیشہ برابری کا معاملہ کیا ہے صلی اللہ علیہ اللہ کے اللہ کی طرف سے بات میں اجازت عطا کی گئی تھی اللہ اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہیں وکان اللہ من حلیم اور اللہ تعالی رکھنے والا حلم والا ہے لا آپ کے لیے اس کے بعد دیگر عورتیں اور نہ یہ کہ اب آپ ان سے اور عورتوں کو بدل لیں اللہ اکبر اس میں دلجوئی کس کی ہو رہی ہے ازواج متحرات کی اور مفسرین نے لکھا کہ اس آیت کا نزول وہ آیت تخیر کے بعد ہے تخییر والی آیا دیا دائی تمہیں میں چوئیس دیتا ہوں تمہیں دنیا چاہیے آخرت یاد آیا سب نے کیا بسند کیا اللہ اللہ کا رسول اور آخرت انہوں نے یہ کہا اللہ نے یہ فرما دی <تصفح> اے نبی اب اور نکا نہیں اور نہ یہ کہ اس تعداد کو مینٹین ایسے رکھا جائے کہ ایک کو طلاق دیکھے کوئی نکا کر دی یہ بھی نہیں اللہ اکبر ہاں. ولوجب کا حسن چاہے ان خواتین کا حسن یعنی کوئی اور خواتین ان کا آپ کو متاثر بھی کرے بہرحال فطری جذبات میں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھے یہ اشارہ اس بات کی طرف ہو رہا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے اور دین فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بندوں کے مزاجوں کا رعایت کا معاملہ رکھا ہے خیر چاہے ان کا حسن آپ کو متاثر کرے اب پابندی آگئی گئی ان یمی نک سوائے آپ کی کنیزوں کے حضرت ریحانہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ کنیزوں کی شکل میں حضور کے حرم میں رہیں اور حضرت جویریہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہما ان کو حضور نے آزاد کر کے اپنے نکاح میں لیا تھا بخان اللہ اعلی کلی شعیع رقیمہ اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر ہر بات پر نگہ بان ہے وقت ہو گیا ہے ایک رکو ہم اور پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہم قاری صاحب کو کچھ سنانے کو بھی دے سکیں تفصیل تھوڑی زیادہ ہے ترابی میں سننے کا معاملہ کم ہوگا ایک رکو اور کرتے ہیں ان شاء اللہ اس میں بھی بڑی اہم ہدایت آ رہی ہے حجاب کے حوالے سے اگلی آیت کا پس منظر وہ پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا نکاح ہوا بیوی زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے ولی میں کا اہتمام ہوا اور اماں عائشہ نے بڑا پیارا جملہ تھا فرمایا کہ بڑا اچھا وریمہ تھا کہ جس میں عورتوں کے لیے کچھ چادروں کو لٹکانے کا بھی اہتمام تھا ایسا بھی ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے البتہ ادھر یہ ہوا مسئلہ کہ وریمے کا جو اہتمام ہوا تو کچھ لوگ بہت جلد آ کر بیٹھ گئے اور حضور نبی اکرم علیہ السلاۃ السلام کے معمولات میں کچھ خلل واقع ہو گیا حد کے کھانے کے بعد بھی کچھ لوگ بیٹھے رہے اور حضور علیہ السلام کو کچھ ایزا پہنچی اور حضرت زینب بھی وہاں موجود حجرے میں ان کو ذرا دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھنا پڑ گیا ایسی ایک تکلیف دہ صورتحال حال آئی ہے تو اللہ نے آیت عطا کی اور اس آیت پر عمر بڑے خوش ہو گئے رضی اللہ عنہ. ان کی خواہش تھی کہ کو پردے کے بڑا اچھے طرح احکامات آ جائیں سیگریگیشن اور پردہ اور یہ وہ اور ان کی اس خواہش کے نتیجے میں نتیجہ تو نہ کہیں خواہش تو ان کی تھی اس موقع پر آیت آ گئی ہے ایسا ایک واقع ہو اور آیت اللہ کی طرف سے آ گئی جس کو آیت حجاب بھی کہا گیا جس میں حجاب کا لفظ اور حکم آیا ہے یادینہ آمن ایمان وال نبی ہی نبی علیہ السلام کے گھروں میں داخل نہ ہو اللہ ائی ادن الکم اللہ یہ کہ اجازت دی جائے کھانے الاغری اس کے پکنے کے انتظار میں آ کر مت بیٹھے رہو جب بلایا جائے تب آؤ ادب سکھایا گیا گھروں میں داخلے کا ادب سورہ نور میں بھی آئے نمبر ستائیس میں ہم پڑھ چکے ہیں یعنی اجازت لینا اپنا تعارف کرا دینا ولا اذا دعیتم دیں لیکن یہ کہ جب تمہیں بلایا جائے تب آؤ فت خلو داخل ہو جاؤ سب پہ آئیں تم بس جب تم کھانا کھالو لو تو منتشر ہو جاؤ اٹھ کر چلے جاؤ ولا مستانسین علی حدیث اور باتوں میں جی لگا کر بیٹھے مت رہو اب ایسا ہو تو گیا حضور کی نرمی شفقت اپ نے جھجک محسوس کی اپ نے خود توجہ نہیں دلائی رب کائنات توجہ دلا رہا ہے اللہ اکبر ان ذالکم کان یؤذ النبی بیش تمہاری یہ بات نبی علیہ السلام کو ایذا پہنچاتی ہے فیسح یمنکم بس وہ تم سے کچھ شرم محسوس کرتے ہیں اس پر توجہ دلانے حضور کی نرمی کا بیان ہے صلی اللہ علیہ وسلم والله لا اور اللہ حق بات بیان فرمانے میں کوئی ججگ محسوس نہیں کرتا لیجئے اب آیا حکم حجاب کا واذا سالتموهن متاعا و جب جب تم نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات سے کوئی شے مانگو فاسالوهن من ورا الحجاب تو ان سے حجاب کے پیچھے سے مانگو کچھ لوگ کہتے ہیں حجاب کا کوئی لفظ نہیں قرآن میں حجاب کا کوئی حکم نہیں قرآن میں او بھائی قرآن پڑھو تو صحیح کیا لکھا ہوا لفظ میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں فص ال و حجاب وقف کر کے میں نے پڑھا کیا لفظ ہے حجاب عجیب بات ہے میرا خیال ہے کہ آپ لوگ نہیں جو لوگ ان کی بات ہو رہی ہیں جو لوگ ایسا کہتے ہیں شاید ان کی آنکھوں پر حجاب پڑ گیا ہے تو قرآن میں لکھا ہوا ہے ہاں اس کی تفصیل ابھی بیان ہوگی بعد میں بھی بیان ہوگی انشاءاللہ شاء اللہ جب جلبا کا ذکر آئے گا یہ اول خطاب کس سے ہے نبی علیہ السلام کے صحابہ سے اور کن کے بارے میں انبیاء ازواج متحرات کے بارے میں انبیاء کے بعد سب سے پاکیزہ جماعت کس کی صحابہ کی اس دنیا اس کائنات میں عظیم ترین پاکیزہ ترین خواتین کون ازواج متحرات صحابہ سے کہا جا رہا ہے حجاب کے پیچھے سے آگے سنیں کم اب ہر کلوکم کلوب یہ تمہارے اور ان ازواج متحرات کے دلوں کے لیے بہت زیادہ پاکیزگی کی بات ہے ٹھیک ہے اب ہمارے جملے کیا ہیں نہ جی کو مثنی پردہ تو دل کا پردہ ہوتا ہے تو اللہ اپنے نبی کے صحابہ کو حکم دے رہے نبی کی بیویوں کے بارے میں نہ جی ہمیں بڑا اعتماد ہے اپنی بچیوں پر اللہ کو نبی کے صحابہ پر اعتبار نہیں کیا اللہ کو نبی کی بیویوں پر اعتبار نہیں کیا یہ قرآن ہے بھائی باقی سب کچھ ہے جو میڈیا ہے یہ ہے وہ ہے قرآن یہ ہے اور امت نے یہی سمجھے ہے حجاب کے پیچھے امت کی مائیں ہیں اندازہ کریں نکاح نہیں ہو سکتا پردے کا حکم ہے اللہ اکبر کر اب ان سے پاکیزہ خواتین کون ہوں گی ان سے زیادہ پاکیزہ افراد کون ہوں گے صحابہ سے بڑھ کر ادھر ہے تو ہمارے تو زیادہ زیادہ ہونا چاہیے کیا حال ہے آج ہمارا کیسے ہم فتنوں کا شکار ہیں؟ میں بھی شامل ہوں ہم سب فتنوں کا شکار ہیں دور فتن میں رہ رہے ہیں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ڈیگریڈ نہیں کرنے کی بات ہو رہی ہم فتنوں کے دور, دور میں جی رہے ہیں تو زیادہ احتیاط کی ہمیں ضرورت ہے کہ نہیں اتنی سادہ سی بات ہے فرمایا وما خان انت ادو رسول اللہ تن کشو از ابدا اور تم آدلے جائز ہے کہ تم اللہ کے رسول علیہ السلط کو ایزا دو اور نہیں یہ جائز ہے کہ ان کے بعد کبھی بھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو انارکم خان عند اللہ علیہ بے شک تمہاری بات اللہ کے نزیب بہت بڑے گناہ کی بات ہے ان تب دون اور عورتوں پر کوئی حرج نہیں یعنی پردہ کرنے کے بارے میں اپنے باپ اور نہ ہی اپنے بیٹوں اور نہ اپنے بھائیوں اور نہ اپنے بھائیوں کے بیٹوں یعنی بھتیجے اور نہ بھانجے اپنے نہ اپنی عورتوں سے اور نہ اپنی کنیزوں سے یعنی یہ جو خواتین ہے آ, یہ, یہ, یہ, یہ جو لسٹ دی گئی ہے یہ حضرات ہیں یا کنیزیں یا اپنی عورتیں ان کے بارے میں کوئی پردے کے وہ احکامات جو نامحرم کے بارے میں ہیں بارہ یہ تفصیل ہم زیادہ پڑھ چکے ہیں سورین نور کی آیت نمبر اکتیس کے ذیل میں کہ جو معاملہ محرم کے سامنے ہے اس سے زیادہ احتیاط کرنی ہوگی نا محرم کے سامنے سورین نور میں تفصیل آئی تھی وہ تقین اللہ اللہ کا تقوع اختیار کرتی رہو ان اللہ اعلی کلین شہیدہ بے اللہ تعالیٰ ہر ہر بات پر امن اللہ يسلون علم نبی بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلاد بھیجتے ہیں اے ایمان والو سلو علیہ وسلم و تسلیمہ تم بھی ان پر سلاد بھیجو اور سلام بھیجو جیسا کہ سلام بھیجنے کا حق ہے یہ سلاد و سلام کا حکم قرآن حکیم میں آیا ہے آج بدقسمتی سے مختلف لوگوں نے مختلف باتیں اپنے لیے کچھ مخصوص کر لی یا کچھ لوگوں نے دوسرے لوگوں کے لیے مخصوص کر ڈالیں ہم کوئی اختلافی بحث میں نہیں جا رہے اللہ کا حکم ہے حضور پر اور سلام بھیجنے کا سلاد کا ایک ترجمہ رحمت کا ہے اللہ رحمت نازل فرماتا ہے فرشت رحمت کی دعا کرتے ہیں ہمیں بھی حضور کے لیے رحمت کی دعا کرنی چاہیے خود حضور نے درود ابراہیمی بھی سکھایا اللہ صلی على محمد والا علی محمد, وعلی آل محمد کما صلی علی ابراہیم وعالا علی ابراہیم امک حمید المجید بارک علی محمد والا علی محمد کما بارکت علی ابراہیم ولا علی ابراہیم امن حمید مجید یہ سلاد کے عظیم ترین الفاظ ہیں سلام بھی حضور نے سکھایا اتحاد میں بھی ہے السلام علیہ کا یہاں تو علیہ کا ہے بھائی سوچا کبھی آپ نے تفصیل علماء سے پوچھنے جا کر تشریحات میں ملے گی علیہ کا سلام بھی حضور نے سکھایا پھر حضور نے بہت سارے درود ہمیں سکھائے ہیں سلام کے الفاظ سکھائے وہ احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ہم پر اللہ کے بعد سب سے بڑے احسانات ہیں ہمارے پاس کچھ ہے دینے کو تو ہم تو اللہ ہی سے التجا ہیں اللہ تو ہی ان پر رحمت نازل فرما تو ہی ان پر سلامتی نازل فرما ببا تو مقام محمودہ مقام محمود فرما جی وسیلہ بلند مقامت ہم تو یہی التجا کر سکتے ہیں نا تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کس سے سلاد اور سلام کا اہتمام کرنا حضور نے فرمایا علیہ سلاد و سلام احمد کی روایت ہے کوئی بندہ مجھ پر ایک مرتبہ سلاد بھیجتا ہے اللہ دس مرتبہ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے اندازہ کریں ایک مرتبہ حضور پر سلاد یعنی درود بھیجا جائے اللہ دس مرتبہ رحمت نادل فرماتا ہے دوسری حدیث میں ہے اللہ دس نیکیاں لکھتا ہے دس اور گنا معاف کر دیتا ہے بلند کرتا ہے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ شخص بخیل ہے کہ جس کے سامنے میرا نام مبارک آئے اور وہ سلاد نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم جبری علیہ السلام نے مستدرک حاکم کی حدیث ہے جبريض علیہ وسلم نے بد دعا كى كہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس كے سامنے آپ كا نامى مبارک آيا وہ سلاد نہ بھیجے حضور نے فرما آيمين وہ تباع برباد ہو جائے صى اللہ علیہ وسلم اس قدر يہ آ... اگر كوتاہى ہے تو اللہ تعالى معاف ركھے كس قدر شريف بدعا کے كے الفاظ ہیں اسی طرح حضور نے فرمايا صلّ وسلم كے دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتى لٹكى رہى ہے جب تک اس كے ابتدا ميں اور آخر ميں نہ لیا جائے یہ بھی دعا کا دب حضور نے سکھایا اور ایک بات تو انتہا ہے حبی بن قعب کا معاملہ ہے رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ علیہ السلام میں دعا کرتا ہوں میں آپ پر درود پڑھوں تو کیسا ہے بہت اچھا ہے یا رسول اگر میں ایک تہائی حصہ دعا میں درود کا کر لوں آپ نے کہا بہت اچھی بات یا رسول اگر میں دو تہائی حصہ دعا میں درود کا کر لوں کا بہت زیادہ اچھی بات یا رسلم میں پوری دعا میں درود ہی پڑھتا رہوں کب پھر تیری ساری قبول ہو جائیں گی بغیر تیرے مانگے یہ کافی ہو جائے گا تیرے یہ بڑا دلچسپ نسخ نسخ نسخہ ہے جو حضور نے خود تعلیم فرمایا اور ابئی بن کاب بڑے بہت بڑے قاری صحابہ میں رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین تو کبھی آدمی صرف درود, درود درود درود درود درود ہی پڑھتا رہے اب بندہ درود پڑا تو اللہ کی رحمت نازی ہو رہی اور کیا چاہیے یہ ہے آپ کے میرے بس میں جو ہم نے کرنا ہے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے باقی تفاصیر میں بھی آپ کو درود اور سلام کے الفاظ ملیں گے احادیث کی کتابوں میں بھی ملیں گے یاد کرنا چاہیے پڑھنا چاہیے یہ وہ حضور سے عقیدت اور محبت کا بھی تقاضا اور ان کے جو ہم پکے احسانات ہیں ہم کیا بدلہ ہمارا کچھ ہے ہی نہیں تو ہم تو اللہ جس نے اپنے پیغمبر کو رسول بنا کر بھیجا اللہ ہی سے جا کریں اللہ تو ان پر سلاد بھیج اور سلام بھیج صلی اللہ علیہ والہ وسلم ان ندین اللہ و رسول اللہ کو اور اس کے رسول کو ایزا دیتے ہیں اللہ کے رسول کی ایزا کا ذکر تو آ گیا اللہ کو ایزا دینا اس کی نافرمانی کرنا بھی ہے اور اللہ کو دینا کیا ہے بخاری شریف کی حدیث ہے بڑا مشہور معاملہ ہے حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم مجھے برا بھلا کہتا ہے برا بھلا کہتا ہے کیسے وہ کہتے زمانہ ایسا زمانہ ویسا اللہ کہتا ہے میں ہی تو زمانہ ہوں سب کچھ میرے حکم سے تو ہو رہا ہے تو یہ وابل مچانا چیخنا چلانا اس زمانے کو برا بھلا کہنا اللہ کے رسول فرماتے اللہ فرماتے اللہ کو انہول جو لوگ اللہ, اللہ ایذا دیتے ہیں یعنی تکلیف پہنچاتے ہیں دنیا بلآخرا اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لانت فرما دی ہے وہ آد عذاب آزاد مہینہ اور ان کے لیے ضلع آمیز آزاد تیار کر رکھا ہے غیر مک تصب اور جو لو مومن مردوں مومن عورتوں کو تقریف دیتے ہیں بغیر اس کے ان اہل ایمان نے کچھ کیا ہو فقدش تمل بہتانوں و اثم مبینہ تو انہوں نے اپنے ذمے بہت بڑا بہت بہت بہتان اور بہت ہی واضح گنا سر لے لیا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے من المؤمنین رجال صدقوا ما